وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدْنَا وَسَنَذَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم طال اللہ سبحانه وتعالی ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا قال سکھان ہوا تعلی میرے عزیز بھائی اور دوستو گزشتہ جمعے میں توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے جس کے اوپر پوری عمارت کھڑی ہے اس کے اوپر گفتگو ہوئی تھی اور تفصیل سے ہوئی تھی اس کا ایک جز رہ گیا جو انشاءاللہ شاء آئندہ کسی وقت اس پر بات ہوگی اور اور عقیدۂ توحید کی تفصیلات تو بیان ہو گئی تھی لیکن عقیدہ توحید کے انسان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں ایک موحد کی زندگی کیسی ہوتی ہے اور زندگی کے کن کن گوشوں پر عقیدہ توحید اپنا اثر ڈالتا ہے اس پر گفتگو باقی ہے جو کسی اور وقت انشاءاللہ زندگی رہی تو ہوگی آج لا الہ الا اللہ کے بعد دوسری اہم ترین عبادت یا دوسری اہم ترین چیز جس کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے اس پر کچھ بات ہوگی انشاءاللہ اور وہ نماز ہے نماز ایک ایسی عجیب عبادت ہے جس عبادت کو مسلمانوں کو بطور تحفہ اور عطی خداوندی دینے کے لیے جبرائیل امین آسمانوں سے زمین پر نہیں آئے بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمان پر گئے بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ابتداً پچاس نمازیں دی گئی تھیں اور پھر میں آیا تو موسیٰ علیہ السلام سے رستے میں آسمانوں پر ملاقات ہوئی آپ نے پوچھا کیا دیا گیا میں نے کہا نماز دی گئی پوچھا کتنی دی گئی میں نے کہا پچاس دی گئی انہوں نے کہا کہ میرا بنی اسرائیل کو میں نے دیکھا ہے آپ کی امت بھی اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی اس کو کم کرائیے میں گیا واپس پانچ کم ہوئی پھر آیا پھر گیا لمبی روایت ہے اور آخر میں کہا گیا کہ جب پانچ رہ گئیں تو مجھے کہا گیا کہ یہ پانچ ہے مگر یہ پچاس کے قائم مقام ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلایا گیا وہاں یہ عبادت دی گئی اس عبادت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے کچھ اور چیزوں کا سمجھنا بڑا ضروری ہے سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ اللہ اور بندے کا رب اور اس کی مخلوق کے تعلق کی نوعیت کیا ہے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے ہم اس بارے میں کچھ روایتی الفاظ بولتے ہیں اللہ ہمارا مالک ہے خالق ہے بالکل صحیح ہے یہ ان الفاظ کے ایک ایک لفظ درست ہے اس کی حقیقت پہ غور نہیں کرتے دنیا میں جتنے بھی تعلقات ہیں آپ دنیا کے تعلقات کو غور کریں جس قسم کے بھی تعلقات ہیں اولاد کا ماں باپ کے ساتھ رشتہ ہے بہن بھائیوں کے آپس کے رشتے ہیں دوستوں اور احباب کے رشتے ہیں مالک اور ملازم کا رشتہ ہے کسی بھی آپ رشتے کو دیکھ لیں تو اس کی اللہ جل شعروں کے ساتھ رشتے کی کوئی صورت نہیں بنتی کوئی مثال نہیں بنتی قریب ترین رشتہ جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے جب بطور مثال کہتے ہیں روایات کے اندر بھی اس کو بطور مثال استعمال کیا گیا وہ ماں کے رشتے کے ساتھ دیا گیا لیکن آپ دیکھیں کہ ماں کا انسان کی تخلیق میں اور پھر اس کے ارادوں اور اس کے عزائم پر حاوی ہونے کے اعتبار سے اس پر قدرت اور گرفت کے اعتبار سے کیا اس کی بے بسی اور اس کی کمزوری اور ناتوانی کو اللہ شانہ کی قدرت قاہرہ اور اس کے تدبر اور اس کے تصرف کے ساتھ یقیناً نسبت نہیں ہو سکتی ایسے ہی بساوقات اوقات آقا اور غلام کے رشتے سے مثال دی جاتی ہے غلامی کا تصور اب تو ختم ہو گیا انسانی معاشروں سے ورنہ اگر غلام آپ نے دیکھے ہوتے تو وہ بڑا ایک بڑی ہی مظلوم اور بے بس چیز ہوا کرتا تھا تو مظلومیت کے اندر اور اپنے آقا کے رحم و کرم پر ہونے کے اعتبار سے تو شاید یہ مثال بنتی ہو لیکن اس غلام کو اس کے آقا نے پیدا نہیں کیا اور اس کا خالق نہیں ہے اور نہ وہ اس کے تمام ارادوں اور عزائم پر مطلع ہے باخبر ہے اسی لیے غلام بھاگ جایا کرتے تھے آکا ساری زمر ان کو ڈھونڈتے رہتے تھے اپنے غلام کو لوٹانے پر قادر نہیں غلام کی نافرمانی پر بے شمار واقعات تاریخ انسانی میں ہوئے ہیں کہ آقاؤں کو مالکوں کو ان کے غلاموں نے موت کے گھاٹ اتارا ہے مار دیا آج کل بھی ایسے ہوتا ہے سعودی عرب میں جو کفالت کا نظام ہے یہ بھی کچھ غلامی اور آقا ہی ترین قریب, قریب بھی کچھ شکلیں ہیں تو وہاں پر بھی کفیل اپنے مقفول کے ظلم و ستم کا بھی نشانہ بنتے ہیں قتل بھی ہوتے ہیں ان کے ہاتھ ایک صاحب ملے مجھے کہنے لگے کہ میرے کوئی عزیز ہیں انہوں نے اپنے کفیل کو مار کے اور تعلیم کے اندر لپیٹ کر تعلیم کھڑا کر کر پاکستان بھاگ آیا یہاں سے آ کر اس کے بیٹوں کو فون کیا کہ باپ تمہارا تعلیم کے اندر ہے تو ظاہر اس میں بھی اس کی کوئی اس سے کوئی کنٹرول نہیں ہے ان کے اوپر اللہ جل شاہ کے اس تعلق کو اپنے بندوں کے ساتھ سمجھنا اور اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات کو جاننا ضروری ہے اسی لیے آسمانی کتابوں پر اللہ تعالیٰ کی صفات پر تفصیلی گفتگو ہوتی ہے کسی بھی تعلق کے اندر جب تک صفات معلوم نہ ہو آپ دیکھیں ایک بچے کو اپنی ماں سے جو تعلق ہوتا ہے وہ کس بنیاد پر ہوتا ہے ماں کی جن صفات کا وہ مشاہدہ کرتا ہے وہ تعلق اس بنیاد پر قائم ہوتا ہے وہ کسی بچے کو بھی اپنی ماں کے پیٹ کا زمانہ یاد نہیں ہے ہم جن چیزوں کی مثالیں دیتے ہیں اور قرآن پاک نے بھی وہ مثالیں دی ہیں کہ مثلا ایک ماں نے اپنے بچے کو بڑے تکلیف کے ساتھ نو مہینے اپنے پیٹ میں رکھا ہے لیکن یہ بات بچے کو معلوم نہیں ہے نہ اس نے دیکھی ہے نہ اس کو یاد ہے دوسری بات بتائی جاتی ہے کہ ماں نے وضع کی تکلیفیں اٹھائی ہیں بچے کو یہ بھی یاد نہیں ہے. اور پھر بتائی جاتی ہے وہ جو بہت ہی انتہائی بچپن پہلے ابتدائی ایک دو سال کی جو ماں کی مشقتیں ہیں دودھ پلانا ہے کسی کو بھی اپنا دودھ پینا یاد نہیں اور اس کا بستر گیلا کر دینا بچپن میں اور ماں کا خود گیلے بستر پر سو جانا بچے کو خوش جگہ پر لٹانا یہ بھی کسی بچے کو یاد نہیں جب سے اس نے اپنا شعور سنبھالا ہے تو اس نے یہ دیکھا ہے کہ اس کی ضروریات اس کی ماں سے پوری ہوتی اس سے بھی پہلے سے اس کو جب سے اس کو تھوڑا بہت بھی یاد آنا شروع ہوتا ہے جہاں سے اس کا حافظہ کام کرتا ہے حافظہ شعور سے پہلے کے زمانے میں بھی کچھ نہ کچھ کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ساری ضروریات کا مرچے اس کی ماں ہے اس کے کھانے پینے کا اس کے آرام کا اس کے کپڑوں کا اس کے رونے کی صورت کے اندر اس کی داد رسی کا اگر وہ کہیں سے پٹ کر آ جائے تو اس کی شکایت کی جگہ یہ سب اس کی ماں ہے ان صفات کی بنیاد کے اوپر اس بچے کو اپنی ماں سے غیر معمولی تعلق قائم ایسے ہی آپ نے دنیا میں باپ کے ساتھ رشتوں کی دونوں قسمیں دیکھی ہوں گی باپ کے ساتھ وہ رشتہ بھی دیکھا ہوگا کہ اولاد باپ پر جان چھڑکتی ہے اور باپ کے ساتھ وہ رشتہ بھی دیکھا ہوگا جس کے اندر دونوں کے درمیان تعلقات اپنی تلخی اور کشیدگی کے اعتبار سے آخری درجے پر ہوتے ہیں تو اگر صرف اس کو عبوت عبوت کہتے ہیں باپ کے رشتے کو عربی کے اندر اب لفظ استعمال ہوتا ہے اگر صرف عبوت باعث ہوتی تو دنیا کے سارے باپ باپوں کی اپنی اولادوں سے تعلقات کی نوعیت ایک جیسی ہونی چاہیے تھے. کیونکہ سب دنیا میں ان کو لانے کا ظاہری سبب ہے ہر ایک کا باپ لیکن تعلقات ایک جیسے نہیں ہوتے دنیا میں ہم نے ایسے بیٹے بھی دیکھے جو ساری عمر اپنے باپ کی شخصیت کے سحر سے نکل نہیں سکے بڑی بڑی علمی شخصیات ہم نے دیکھی اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء دیکھیں کہ ان کی ہر دوسری یا تیسری بات میں اپنے والد کا حوالہ ضرور ہوتا ہے حالانکہ وہ خود علم کے اعلیٰ ترین مدارس تک پہنچے ہیں علم کے بھی اور تقوی کے بھی اور لیکن اپنے والد کی شخصیت کا سحر ان کے اوپر تاری ہے اور ہم نے ایسے ناخلف نہ نا اور نافرمان فرمان اولادیں بھی دیکھی ہیں جو اپنے باپ کا ذکر کرنے کے بعد اس کو دو چار گالیاں بھی دیتے ہیں ساتھ یہ صفات کا فرق ہے صفات کا فرق ہے جس کی صفات کا جیسا مشاہدہ ہوا ہے جس کے ساتھ تعلق کی جیسی نوعیت رہی ہے اسی قسم کا رشتہ بنا ہے حالانکہ حقیقی رشتے کے اندر برابری ہیں. ایسے ہی اللہ جلّاروں کی صفات سے جو آدمی واقف ہوگا اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کی نوعیت اور ہوگی اسی لیے ہم فضرگان دین کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں عارف بلّہ کہ اللہ کی صفات کے عارف ہے اللہ کی صفات کو جانتے ہیں معرفت کا جو لفظ ہے وہ صفاتی کے بارے میں ذات باری تعالیٰ تو اپنے حقائق تمام تفصیلات اور حقائق کے ساتھ ذہن انسانی پر منکشف ہو ہی نہیں سکتے ذہنِ انسانی کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ جلّہ شاہ کے پورے پوری ذات کی پوری تفصیلات کو جان لے جیسے کہ آج کل نہیں آپ کہتے کہ اگر ایک سادہ فون ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر واٹس ایپ نہیں ہے اس میں فیس بک نہیں ہے کیوں نہیں ہے کہتے ہیں کہ اس سیٹ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ چیزیں اس پہ آ سکیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیزیں دنیا میں موجود نہیں ہیں یہ دہریہ جو ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی اپنے سادہ فون کو لے کر کھڑا ہو اور اس کے بعد انکار کر دے کہ اسمارٹ فون کے تمام فیچرز غلط ہیں اس لیے غلط ہے کہ میرے موبائل میں نہیں تو اقل مند آدمی اس کو یہ کہے گا کہ بھائی آپ کے موبائل میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اسمارٹ فون کے سارے فیچرز اس میں آ جائیں ایسے ہی عقل انسانی اور ذہن انسانی میں اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کو اپنی تفصیلات اور تمام تر خوبیوں کے ساتھ سمجھنے کی صلاحیت نہیں صفات دیکھی جاتی ہیں اور وہ صفات جس پر جتنی زیادہ منکشف ہوتی ہیں جس کے قلب پر جتنی زیادہ آتی ہیں وہ اتنا بڑا اللہ جانوں کا عارف کہلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جب صفات انسان کو معلوم ہوتی ہیں تو ایک بات یاد رکھیں کہ انسان کا خمیر عشق اور محبت سے اٹھایا گیا ہے طبیعت میں انسان کی فطرت انسانی کے اندر محبت اور عشق کو ڈالا گیا ہے ان جذبات کی تسکین ہی کہ یہ سارے نمونے اور کرشمے جو آپ کو سارے عالم میں نظر آتے ہیں انسان کوئی پتھروں کے آگے سر بس ہے کوئی درختوں کے آگے ہے کوئی انسانوں کے آگے ہے کوئی یہ جو اور آپ کو محبت کے مظاہر نظر آتے ہیں کسی کو انسانوں سے محبت ہے کسی کو خوبصورتی سے محبت ہے کسی کو اپنی پارٹیوں سے محبت ہے کسی کو لیڈروں سے محبت ہے یہ مختلف جو آپ کو شکلیں نظر آتی ہیں اسی انسان کی طبیعت کے اندر موجود جو عشق اور محبت کے جذبات ہیں یا اسی کے مظاہر ہیں سارے کے سارے تو جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو جاتی ہے تو اس کا فطری اور قدرتی مزاج یہ ہے کہ اب اس کو اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوتا ہے اور اس تعلق کے اظہار کی اور اس اپنے اندرونی جذبات کی تسکین کی اور اپنے اس اندرونی جذبات کے اطمینان کی جو سب سے اعلیٰ صورت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے وہ نماز ہے ایک عاشق حقیقی کی جو تسلی ہوتی ہے اور جس کے ذریعے سے اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اس تعلق کا کسی نہ کسی درجے کے اندر حق ادا کر رہا ہوں یا میں اس تعلق کی لاز رکھ رہا ہوں یا اس یا اللہ سے جو محبت کے نتیجے میں میرے اندر جو جذبات اور کیفیات ہیں اس کی اگر میری تسکین ہو رہی ہے تو وہ نماز کے اندر ہوتی ہے اسی لیے جن لوگوں کو اللہ نے نماز کی حقیقت نصیب فرمائی ہوتی ہے آپ ان کی کیفیت دیکھیں کہ جب نماز کا وقت آتا ہے ان پر ایک عجیب بے چینی اور اضطراب تاری ہو جاتا ہے جب تک وہ نماز ادا نہ کر لے ان کی بے چینی اور اسطراب ختم نہیں ہو اور حالانکہ بہت وقت باقی ہوتا ہے بہت وقت باقی ہوتا ہے لیکن ان پر ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے وہ جلد از جلد اس کو ادا کرنا چاہتے ہیں میں ایک دفعہ موٹر پہ گاڑی چلا رہا تھا اور میری والدہ ماجدہ میرے ساتھ تشریف فرما تھی ان کی ساری زندگی بڑی عبادت اور علم کے ساتھ تعلق میں گزری ہے تو نماز کا وقت داخل ہو گیا انہوں نے کہا نماز پڑھنی موٹر وے پر آپ کو پتہ ہے وہ کیا و کی جگہیں دور دور تھیں چند سال پہلے کی بات ہے زیادہ بن گئی میں ان سے کہتا رہا میں ان کا اماں بہت وقت باقی ہے وہ مجھے کہیں گاڑی روکو تم کہیں پر میں ان کو وقت بتاتا رہا کتنا وقت باقی ہے مسئلہ بھی بتایا کہ یہ اس لیے کہ نہیں تم گاڑی روکو کہیں پر بالآخر مجھے سڑک کے کنارے گاڑی روک کر گاڑی میں سے جان باز نکال کر نماز پڑھوانی پڑی ان کو تب جا کر میں اگلا سفر برقرار رکھا اور مجھے کہا کہ آج کے بعد کوئی اس اس سڑک کے اوپر جگہ نہیں آتی نماز کی آج کے بعد کبھی ایسے وقت میں نہیں نکلنا سفر نہیں کرنا ہے ہم نے کہ جس میں نماز کا وقت بیچکا ہے بے ہوتی ہے جب تک ادا نہ کر لے اس وقت تک انسان کو ایک اضطراب ہوتا ہے جس کو نماز کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی اس کی اس کی ایک تو یہ یہ اس کی فرضیت ہے ایک اس کا لطف ہے اور اس کا اس کی حقیقت کو سمجھنا ہے کہ اللہ جلیہ شاہ نے یہ چیز کیسی عطا فرمائی ہے اور دی کیسے اور یہ ہماری خصوصیت کیسے ایک بات اور یاد رکھیے گا اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ سب اپنی اپنی عبادت کے اندر لگی ہوئی ہیں لیکن ان کی عبادت کیا ہے جو جس چیز کا کام ہے فطری طور پر وہی اس کی عبادت ہے وہ حکم الہی سے اس میں لگاؤ ہے یہ درخت اگر کھڑے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور سایہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا پھل دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا پرندوں کی خوراک بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا گائے بھینسوں کی خوراک بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا آگ میں جلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایندھن بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہی ان کو حکم ہے اگر گائے بھینسے آپ کو پلتی بھی نظر آ رہی ہے دودھ دیتی بھی نظر آ رہی ہیں کٹتی بھی اور خوراک بنتی بھی نظر آ رہی ہیں تو یہی ان کو امر الہی یہی ہے اور یہی ان کی عبادت اگر پہاڑ اپنی جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور پوری زمین کا بوجھ بنے ہوئے زمین پر میخوں کی طرح زمین کو انہوں نے, انہوں نے ساکت کیا ہوا اور ہلنے نہیں دیا ہوا تو یہی اس کی عبادت ہے اور یہی امر الہی اس کی جانب متوجہ ہے اس عمر میں کبھی کبھی تبدیلی آتی ہے جب اللہ پہاڑ سے کہتے ہیں کہ ہلو یا جب اللہ پہاڑ سے کہتے ہیں کہ پھٹو اور اس وقت تک یہ اپنے حق حکم پر رہتے ہیں ایک حکم آخر کے اندر سب کے لیے آئے گا ان سب کے لیے جب اللہ جل شاہ سب سے فرمائیں گے کہ بس تمہارا وقت ختم تمہاری عبادت ختم تمہارا دور ختم زندگی کی عمر ختم کائنات کی زندگی ختم اس دن آپ دیکھیں کیا قرآن میں منظر کشی کی ہے یہ ساری چیزیں پھر کس حالت کے اندر تو ان لوگوں ان ساری مخلوقات کو یہ عبادت ہے مگر غیر اختیاری اختیار نہیں دیا اس میں بھینس کو اختیار نہیں دیا کہ وہ دودھ دے یا نہ دے فطرت کا ایک سرکل ہے ایک سائیکل ہے جو چلتا اس کے مطابق وہ اس پر چلتی درخت کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ نہ بڑھے پہاڑ کو خود سے ٹوٹنے کا اختیار نہیں دیا ہمیں پھر اس کے مقابلے میں نماز دی اور اختیار دیا اسی لیے ہم اپنے اس اختیار کو مس یوز کرتے ہیں اسی لیے جمعے کی نماز کے اندر لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور فجر کی نماز میں نہیں ہوتے جتنا ہمارا جمعے کا مجمع ہوتا ہے جیسے جمعے کی نماز فرض ہے سب پر ایسے ہی فجر کی نماز میں فرض ہے ہماری مسجدیں ایسے ہی فجر کی نماز میں بھری بھی ہونی چاہیے اگر ہم سب اس اختیار کو درست استعمال کر رہے ہوتے جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا کیا اختیار بھی ہے اور مہلت بھی ہے وقت دیا ہوا ہے فرمایا کہ اس کا حساب میں تم سے بات میں کروں گا ابھی دنیا کی زندگانی ہے اور محلت تو اللہ تلیہ شاہ نے جو پچاس سے نمازیں پانچ کی ہیں فرمایا یہ پچاس کے برابر ہے اس کے اندر ایک خاص حکمت ہے کہ ایک انسان ہر وقت اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سمجھتا ہے نمازوں کے اوقات کے اندر بھی بڑی حکمت ہے میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے ان سنا تکارت عال نہ کتاب کہ خاص وقت پر ہم نے نماز فرض کی ہے وقت بھی متعین ہے رکاتے بھی متعین ہیں اس میں آپ کمی بیشی نہیں کر سکتے فرائض کے اندر نوافل میں آپ کو اختیار دیا فجر کی دو رکعت کو نہ کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر سکتے ہیں زہر کی چار رکات کو کم زیادہ نہیں کر سکتے تو رکاتے بھی متعین ہے وقت بھی متعین ہے بالکل ایسے جیسے جسمانی غذاؤں اور دواؤں کے اندر ہوتا ہے جسمانی غذا بھی جو انسان لیتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ کسی ڈھنگ کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے کھانے پینے کے اوقات متعین ہوتے ہیں یہ تو نہیں کہ سارا دن ہی کھاتے رہیں اور ہر وقت ہی کھاتے رہے جو سارا دن کھاتا ہے اور ہر وقت کھاتا ہے لوگ اس کو جانوروں سے تشبیح دیتے ہیں کہتے ہیں کیا گائےوں بھینسوں کی طرح 24 گھنٹے کھاتے رہتے ہو کھانے کا کوئی وقت ہوتا ہے ایسے ہی جو آدمی عام انسانوں سے زیادہ کھاتا ہے اس کو بھی لوگ تشبیہات جانوروں سے دیتے ہیں تو انسانوں کے کھانے کے بھی وقت غذا کے بھی اوقات متعین ہیں دوا کے بھی اوقات متعین ہوتے ہیں اور دونوں کی مقدار بھی متعین ہوتی ہے ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم تھے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک عیسائی پادری سے مناظرہ ہوا تو اس نے کہا عیسائی پادری نے کہا کہ پہلا مقابلہ ہمارا آپس میں کھانے میں ہوتا جس نے زیادہ کھانا کھایا اس کا مذہب پر حق ہوتا دونوں کے سامنے کھانا لایا جائے مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا کہ یہ مقابلہ تم کسی بھینس کے ساتھ کرو اور دلائل کا مقابلہ میرے ساتھ ہو. یہ کھانے پینے کا جو مقابلہ ہے زیادہ کون کھاتا ہے اس کے لیے تم کسی جانور کا انتخاب کرو اس کے ساتھ کرو یہ مقابلہ مجھ سے دلائل اور علم کا مقابلہ کرو اللہ کی وقتانی ہے تو رسالت پہ گفتگو کر تو پرانے زمانے میں ہوتا تھا لوگ ہر چیز مقابلہ کیا کرتے تھے تو وقت متعین ہے اور پھر اس کی رکعات متعین ہے اور پھر اس کی ساری ترتیب متعین سب سے پہلی چیز جو اس کے ساتھ ہے وہ اذان ہے جو اللہ کا منادی دیتا ہے اور یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے اذان کے کلمات پہ غور کریں اللہ کی بڑائی اور کبریائی پھر شہا... اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت اس کے بعد نماز کی طرف دعوت اور اس دعوت کے اندر دونوں جہانوں کی فلاح اور کامیابی کا بیان چند جملوں کے اندر سب کچھ سپٹ گیا اس جو اللہ کا منادی جب آواز دیتا ہے اگر ہمارے کانوں میں اس کے الفاظ پڑھیں تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کے قدم خود بخود مسجد کی جانب اٹھ جائے اگر وہ اذان کے مفہوم کو سمجھ جائے پھر نماز کے لیے آمد اس کی تیاری تہارت پاکی وضو وقت سے پہلے آنا مسجدوں کے اندر جمع ہونا اس سب کی اسلامی معاشرے پر اپنی ایک تاثیر ان ساری چیزوں کی جو آدمی نمازوں کے لیے پاک ہوتا ہے وضو جیسے عمل کے ذریعے سے آپ کو پتا یہ تہارت جو وضو کے ذریعے اور غسل کے ذریعے حاصل ہوتی ہے مسلمانوں کا خاصہ ہے مسلمانوں کے علاوہ کسی مذہب میں اس کا تصور نہیں صفائی میں نظافت میں اور تہارت کے اندر فرق ہوتا ہے صفائی ہے کی چیز کا اوپر سے بظاہر صاف ہونا تہارت وہ ان احکامات خداوندی کے ذریعے صفائی ہے جس میں انسان کا باطن بھی ساتھ پاک ہوتا ہے وضو اور غسل تو تہارت ہے ایک آدمی ویسے ہی پانی کے اندر ڈبکی لگا کر آ جائے تو وہ صاف تو ہو سکتا ہے نظیف تو ہو سکتا ہے لیکن طاہر نہیں کہلائے گا شریعت کی روشنی کتنی دفعہ ایک آدمی اپنے آپ اپنے, اپنے اوپر صابن مل لے لیکن اس سے ضروری نہیں کہ اس کا وضو ہو جائے جب تک وہ وضو اور غسل کی شرائط اسے پوری نہ ہو وہ تہارت کہلاتی ہے یہ خاص مسلمانوں کا خاص سا ہے یہ جمعے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں کیا احکامات ہیں جمعے کے کہ جمعے کے لیے خصوصی غسل کر کے آئیں جمعے کے لیے خوشبو لگا کر آئیں اور سب سے پہلے آنے والوں کے لیے فضیلتیں اور اس نماز کی فضیلت اس موقع پر فرشتوں کا مسجد کے دروازوں پر اپنے رجسٹروں کے ساتھ بیٹھنا بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ فرشتے اپنے درواز... اپنے رجسٹر کھول کر بیٹھے ہوتے ہیں جمعے کی حاضری لگا رہے ہوتے ہیں اور جیسے ہی امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے پر رجسٹر بند کر دیتے اس کے بعد آنے والوں کو جمعے کی کی فرضیت تو ان کو حاصل ہو جاتی ہے فضیلت حاصل نہیں ہوتی ایک فرضیت ہے جمعہ ادا ہو جاتا ہے ایک جمعے کی فضیلت ہے جس کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو جوڑا گیا ہے وہ اس کو ہوگا جو خطبہ سنے گا اور خطبے سے پہلے آئے گا اور اس میں خاموش رہے گا گفتگو نہیں کرے گا کوئی اور بول رہا ہے تو اس کو بول کر بھی نہیں روکے گا اور اس دوران کسی قسم کی بھی اور عبادت نہیں کرے گا نہ نماز پڑھے گا نہ گفتگو کرے گا نہ ذکر تسبیح کرے گا خطبہ سنے گا چاہے اس کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے یا آواز اس کے کان میں پڑے یا نہ پڑے اب تو اسپیکر کا زمانہ ہے نا تو جمعے کے خطبے کی آواز پڑتی ہے پرانے زمانے میں مجمعے بڑے بڑے ہوتے تھے اسپیکر نہیں ہوتے تھے تو لوگوں کو جمعے کے خطبے کے الفاظ تو نہیں کان میں پڑ رہے ہیں اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ بڑے مختصر ہوتے ہیں اور بڑے جامع ہوتے ہیں سمجھنا بھی اس کو ذرا مشکل ہوتا ہے فرمایا جمعے کے لیے حاضری شرط ہے, حضوری شرط نہیں حاضری اور حضوری کا فرق آپ سمجھتے ہیں حاضری کا مطلب ہے آ جانا حضوری کا مطلب یہ ہے کہ دل و دماغ کے ذریعے سے اس کو سمجھنا بھی صحیح جو بات انسان کہی جا رہی تو اگر آواز ہی کان میں نہیں پڑ رہی تو وہ کیا سمجھ سکیں تو حاضری شرط ہے حاضر اللہ کے دربار کے اندر شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام شد آپ نے سنا ہو اسیر مالٹا کہلاتے ہیں ان علماء ایسے ہیں جن کو انگریزوں نے مالٹا میں قید کیا تھا مالٹا کے جزیرے میں تو اس لیے اسیر مالٹا کہلاتے مالٹا ایک برفستان ہے برف کا جزیرہ ہے سوائے برف کے کچھ نہیں معاملہ تو جمعے کے دن تیار ہوا کرتے تھے جمعہ تو وہاں ان کے لیے ممکن اجازت نہیں تھی اس کی قید خانے کا دروازہ بند ہوتا تھا تو جمعے کے دن غسل کرتے تھے اور اس کے بعد کپڑے بدلتے تھے خوشبو لگاتے تھے اور اس کے بعد تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے جیل خانے کے دروازے تک جاتے تھے دروازے پر جاتے دربان کہتا تھا کہ مولوی صاحب باہر جانے کی اجازت نہیں ہے واپس آ کر زور کی نماز پڑھتے تھے کسی نے کہا کہ آپ ہر کرتے ہیں اس طرح آپ کو پتا ہے آپ کو باہر نہیں چھوڑیں گے وہ جمعہ پڑھنے کے لیے پھر بھی آپ ہر جمعے اس کا اہتمام کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادارودی علیہ الصلاۃ میاں جمع آفس تو میں صحیح کرتا ہوں جہاں تک میں جا سکتا ہوں میں جیل خانے کے دروازے تک جا سکتا ہوں آگے وہ مجھے جانے نہیں دیتے تو وہاں سے میں پلٹ آتا اپنی زہر پڑھتا ہوں آ کر واپس آ لیکن وہاں تک بھی میں نہ جاؤں اللہ کے اس حکم کے ہوتے ہوئے جہاں تک جا سکتا ہوں وہاں تک تو جاؤں گا یہ احکامات الہی کا تقدس جب انسان کے دل میں ہوتا ہے براہراس اس نے ان چیزوں کو پڑھا ہوتا ہے تو اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے پھر نماز کو دیکھیے شروع کس سے ہے نماز اللہ اکبر اس لفظ پر صرف انسان غور کرے انسان ہاتھ اٹھاتا ہے اور گویا کہ اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی تکبیر کا اعلان بڑائی کا اور اس کے علاوہ دنیا کی ساری بڑائیوں کا انکار ہر قسم کی بڑائیوں کا انکار اس سے اپنی نماز شروع کرتا ہے سنا کے الفاظ پہ کبھی غور کرے کیسی اللہ کی بڑائی کے الفاظ ہیں اللہ جل شاہ کی عظمت کا کیسے بیان ہے پھر شیطان سے پناہ مانگتا ہے پھر بسم اللہ پڑھتا ہے پھر سور فاتحہ پڑھتا ہے اور سورہ فاتحہ کے الفاظ ہم نے یہاں جو درس قرآن اپنے یہاں شروع کیا عشاء کی نماز کو تو سب سے پہلے ہم نے سورہ فاتحہ سے شروع کیا اسی لیے کہ ہمیں پتہ چلے نماز میں ہم پڑھتے کیا ہیں اس ان کلمات کو دیکھیں صرف سات آیتیں سات جملے اللہ تعالی نے الگ سے اس کا بیان کیا ہے لقت آتئینہ کا سب المثانی القرآن العظیم اے نبی ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے اور سات آیتیں بھی دی پھر کہا پڑھ لی ہو سہولت کے ساتھ تکبیر کہ بندہ رکو میں جاتا ہے اب بتدریج انسان کی عبادت کا درجہ بلند ہو رہا ہے رکو کیا ہے جھکنا ہے اور پھر رکو سے پھر کھڑا ہوتا ہے اور رکو کی کلبات دیکھے سبحان العظیم پھر کھڑا ہوتا ہے اور پھر اپنی پیشانی اللہ کے سامنے سجدے کے اندر ٹیک دیتا ہے اپنے جسم کا سب سے اعلیٰ حصہ پیشانی انسان کے جسم کا سب سے اونچا حصہ ہے اس کو زمین کے اوپر اللہ کے سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کے رب اعلیٰ ہونے کو بیان کرتا ہے اس ترتیب سے جو انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اگر وہ اس کے ایک ایک رکن کے اوپر اور اس عبادت کے اندر جو اس کے ارکان ہیں اور جو اس پڑھا جانے والا کلام ہے اس پر غور کرے تو یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں اور اللہ کی نافرمانیوں سے روک دیتی ہے تنہا انفخشا اولا منکر منکر کہتے ہیں اللہ کی ہر نافرمانی کہ جو واقعی جس کی نماز نماز ہوگی وہ اس کو ہر قسم کی برائی سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روک دے اگر آج ہماری نمازیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے روک نہیں رہیں تو یہ قصور نماز کی عبادت کا نہیں ہمارے اس طریقے کا ہے جس طرح آپ نماز پڑھ رہے ہیں اپنی نمازوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے اس کو طاقتور بنانے کی ضرورت ہے ایک چیز کی ظاہری شکل ہوتی ہے ایک اس کے اندر روح ہوتی ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کیا ہماری نمازوں کی روح برقرار ہے اگر نماز کی روح برقرار ہوگی تو یاد رکھیے یہ وہ عبادت ہے جس کے اثرات تمام عبادات پر اور جس کے اثرات پوری زندگی کے اوپر انسان کی پڑتے ہیں یہ ایسی بے فیض عبادت نہیں ہے کہ صرف مسجد کے اندر داخل ہونے کے بعد دس منٹ کی مشغولیت ہے اور مسجد کے دروازے سے باہر نکلنے کے بعد کھلی چھٹی ہے یہ اس دس منٹ کی کوئی یہ کوئی پریڈ نہیں ہے کوئی ایکسرسائز نہیں ہے کہ جس کے اندر انسان کو کہا گیا ہو کہ جیسے کی جاتی ہے ایکسرسائزز ایک اس کے اندر ہمارے سکولوں کے اندر ایک پی ڈی ماسٹر ہوتا تھا وہ جیسے کہتا تھا باقی لوگ ویسے کرتے تھے تو امام جیسے کہے باقی ویسے کریں یہ اتنا سیدھا اور اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے اس کے لیے نماز کی حقیقت کو نماز کی روح کو نماز کے مقاصد کو نماز کے فلسفے کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کا تعلق ظاہری خوشو آخری بات یارز کروں کہ نماز تین چیزوں کو بےک وقت ایڈریس کرتی ہے آپ دیکھیں کہ نماز انسان کے جسم کو بھی عبادت کراتی ہے انسان کو علمی طور پر بھی اس کے دماغ کو بھی متوجہ کرتی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نشے کی حالت کے اندر نماز نہ پڑھو اس اس لیے کہ نشے کی حالت کی نمازوں کے اندر تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور تیسری چیز جو اس کے ساتھ یہ ہے کہ نماز قلب کی بھی عبادت ہے کہ قلب جو ہے وہ دل جو ہے انسان کا خوشوخصو دل کی چیز ہے اسی لیے مومنین کی نماز کی تعریف کی گئی ہے کہ جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ان کے دلوں کے اندر خوشو ہوتا ہے ان کے دلوں کے اندر نرمی آتی ہے اس کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے اللہ جلشان جل ہمیں صحیح معنوں کے اندر نمازیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری نمازوں کے اندر باقاعدگی بھی ہو اور اس کے اندر خوشبو بھی ہو اس کے اندر سمجھ بھی ہو اور اس کے اثرات ہماری پوری کی پوری زندگی کے اوپر بھی مرتب ہو باخر الدعمال الحمد الحمدللہ رب اللہ